يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو وہ کہیں گے کہ ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی تمہاری موت آ گیا اور شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں آخر وقت تک دھوکہ ہی دیتا رہا جب مومنوں اور منافقوں کے درمیان موٹی دیوار حائل ہو جائے گی تو منافقین شدت حسرت و یاس کے ساتھ پھر اہل ایمان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تمہاری ہی طرح بظاہر مومن نہیں تھے تمہاری مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور تمہاری ہی طرح دوسرے نیک اعمال نہیں کرتے تھے پھر آخر آج ہمارا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے تو مومنین انہیں جواب دیں گے کہ ہاں تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے بظاہر ہماری ہی طرح مومن تھے اور نیک اعمال کرتے تھے لیکن فی الحقیقت نہ تم مومن تھے نہ ہی تمہاری نیت صحیح تھی اور نہ تمہارے اعمال میں اخلاص ولاہیت تھی تم لوگ کفر و نفاق کی بیماری میں مبتلا رہے اور شہوتوں اور لذتوں کی بندگی کرتے رہے اور ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے برا سوچتے رہے اور جھوٹی تمناؤں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور مخلص مسلمانوں کی طرح ہم بھی جنت میں جائیں گے وغرت الامانی کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم منافقین یہی تمنا کرتے رہے کہ ایک دن مسلمان ضرور کمزور ہو جائیں گے اور تم اسی دھوکے میں پڑے رہے یہاں تک کہ موت نے تمہیں آداب بوچا اور تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی یا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی اپنے دین کو غالب کیا اور تمہاری تمنا خاک میں مل گئی کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور اللہ کے حلم اور اس کی جانب سے مہلت دیے جانے کا تم نے غلط مطلب نکالا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور مومنوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ منافقو آج اگر تم زمین بھر کر بھی سونا پیش کرو گی تاکہ تمہاری جان عذاب نار سے نجات پالے تو ایسا نہیں ہوگا اور آج تمہارے ساتھ یہی انجام اہل کفر کا بھی ہوگا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تم سب کو جہنم لپیٹ لے گی جو تم سب کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا